ومن نبع الله ورسوله فقد فاز فوز نظيما قال تعالى ذلك يوم الخرج وقال عز وجل ولو أرادوا الخروج لعدوا لهم عدة قالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میور دل میور دل خیاد ہر قسم کی تعریف بڑائی اور کبریائی اور ہر عبادت اسی ایک اللہ مجل کے لیے ہے جو ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور وہی ہمارا معبود برحق ہے اس کے زوا کوئی داد عبادت کے لائق نہیں ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ اس کے بعد اللہ مسلم علی محمد اللہم علی محمد آل محمد مبارکیم اس حمد و سلاد کے بعد آج تیرہ سفر چودہ سو چھتیسری چودہ سو چھتیس اگری مکتب جالیا جبیل میں یہ علمی دورہ منعقد ہے جو خوارج کے موڈوں پر چل رہا ہے جس کی یہ دوسری کلاس ہے یا جس کا یہ دوسرا دن ہے کل آپ کی خدمت میں معزد طلبا اکرام کچھ بنیادی باتیں دو ابواب کی شکل میں پیش کی گئیں جس میں ہم نے منہج سلف منہج سلف کی اتباع اور اس کی اہمیت فرقوں کا ظہور اور اس کی پیشنگوئی خوارج کے بارے میں وارد احادیب جن میں ان کی مدمت ہے اور فرقوں سے جو کہ گمراہ ہوں گے بچنے کا راستہ کیا ہے یہ اور اس سے جڑی ہوئی کچھ اہم باتیں کل والی کل کی کلاس میں ہم نے پڑھی امید کہ ان وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی محفوظ ہوں گی آپ نے انشاءاللہ اس کو یاد بھی کیا ہوگا اور نوٹ بھی کیا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب ہو ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نفع بخش ہو آمین اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبول ہو آمین سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آج بڑی اہم چیزیں انشاءاللہ شاء آ رہی ہیں مختلف باتیں خواہش کے متعلق جس سے کہ خواہش کی تاریخ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے خواہش کے صفات خواہش کی تاریخ اور خواہش کے نکلنے کے اسباب یا ظاہر ہونے کے اسباب یہ لو کیوں آئے یہ اور خواہش کے اہم عقائد کیا ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ پھر ماضی اور دور حاضر ماضی اور حاضر کے خوارج اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور خوارش کے دلائل کا جائزہ اور اس کا رد بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک اہم آخری چیپٹر ہوگا انقرات کو دور کرنے کا اسلامی نہج اور اسلامی طریقے کار کیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں تو امید کہ آپ سب تیار ہیں یہ ساری باتیں پڑھنے کے لیے ان علم اگر نافع نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام نے حدیث میں تو تین چیزیں ذکر کی ہیں کہ جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے اگر وہ تین کام دنیا میں کر کے جائے سارے اعمال دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں جب ہماری موت ہو جاتی ہے لیکن سبحان اللہ اگر ہم نے تین میں سے ایک کام کیا یا تینوں کام کیے تو یہ تین ایسے کام ہیں کہ جس کا تعلق مرنے کے بعد بھی رہتا ہے ہم تو ختم ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن ان تین چیزوں کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اس میں ایک چیز علم ہی وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے سبحان اللہ آپ نے دنیا میں علم چھوڑا ظاہر بات ہے علم کب چھوڑا آپ نے جب اس کو حاصل کیا اس کے بعد آپ نے اس علم کو پھیلایا آپ نے اس علم کو دنیا میں نشر کیا اس علم کی طرف دعوت دی اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ دنیا سے چلے گئے یہ انتخابی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا بدلہ دے گا مرنے کے بعد اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام کی جو دعائیں ہم دیکھتے ہیں جن دعاؤں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آثرت کی بھلائیاں اللہ عز و جل سے مانی ہیں وہاں جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو اس میں صفت بھی ہے ایسے نہیں کہ صرف اللہ سے علم کو طلب کیا لیا ایسے نہیں کہ اللہ دبار و تعالی سے صرف علم مانگا گیا بلکہ اس کی ایک اہم صفت ہم دیکھتے ہیں وہ ہے نا اللہ انی اسلو کا علم نہ اللہ میں تو سساری مانگتا ہوں جو نفا بخش ہو علم ہو لیکن فائدہ نہ ہو اس کا انسان ہو تو یہ علم اس کے لئے صحیح نہیں ہوتا ہے قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اہل باطل ہیں ان کے پاس وہ علم تھا ان کو بھی علم دیا گیا لیکن وہ نافع نہیں بلکہ اقدار تھا کچھ ان کو بھی دی گئی دلائل ان کے پاس بھی تھے لیکن وہ فائدہ مند نہیں بلکہ الٹا نقصان پہنچانے والے لہذا ہمیشہ اللہ اس وجہ سے ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں نافع علم عطا فرمائے وہ علم جو فائدہ دینا ایسے ہوتا ہوگا انسان کے پاس علم ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے کچھ جب وہ خود اس پر عمل کرتا ہے تو لوگوں کو اس علم کی دعوت دیتا ہے تو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں خواہش کے متعلق اس کے علاوہ جو اور کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ اپنے آپ کو پہنچانا کہ اپنے آپ کو اس سے مستفید کریں ہم اور لوگوں میں بھی اس چیز کو پھیلائیں آپ جو آپ کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں آپ تاکہ آپ کا علم کیا ہو جائے نافع ہو جائے یہ نہیں کہ آپ نے کورس لیا آج ختم آ جا آخری دن ہے نا آج آج کورس ختم ہو رہا ہے ہمارا تو کورس ختم ہو گیا ماشاءاللہ پڑھ لیے خواہش کے بارے میں جان لیے ان کا منحج ان کی صفات ان کی عقیدے وغیرہ سارا کچھ مان لیے زل دنکر کو دور کرنے کے طریقے اسلامی اس کے ضوابط اصول سے واقف ہو گئے ٹھیک ہے تکفیری منہج ہمیں معلوم ہو گیا سب معلوم ہے خلاص معلوم ہو گیا باغی کیا ہے عمل بھی کرنا ہے کیا مطلب خوارج کے بارے میں جو کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تو ہمیں معلومات جو فراہم ہوں گی ہم اپنے آپ کو اس عقیدے اور منحص سے بچائیں گے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور جو کتاب و سنت کا طریقہ ہے اسلامی نہ ہے منکرات کو دور کرنے کا ہم اس طریقے پر رہیں اپنے جذبات پر کنٹرول کریں گے اور دین کے دائرے میں رہیں گے ہم. ہم اسلام اور دین کے دائرے میں رہیں گے اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالیں گے اور اپنے بھائی اپنے ساتھیوں تک بھی اس سلف کے منہج کو اور خوارج کے منحرف من... سلف کے منہج کو بتائیں گے اور انہیں بھی اس کی ابتبا کی دعوت دیں گے اور خوارج کے پرخطر مناحر سے منحص سے اور عقیدے سے آگاہ کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو اس سے دور رہنے کی تاکید کریں گے اور منکرات کو دور کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ ان کو ہم بتائیں گے تو یہ ان شاء اللہ ہمارا کام ہوگا تب جو ہے ہمیں اطمینان ہوگا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم پر ہم عمل کر رہے ہیں اور وہ علم ہمارے لیے انشاءاللہ نافع بن گیا ہے یا نافع بنے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی آج کا پہلا باپ کورس کا تیسرا باپ خوارش کی تاریخ انشاءاللہ توجہ شروع سے آخر تک باقی رکھیں کل کی طرح انشاءاللہ تاکہ جو ہے چیزیں معلوم ہو جائیں اور ذہن میں رہے خواہش کی تاریخ میں دو فصلیں ہیں دو سائڈ ریڈنگس ہیں خواہش کا معنی لہوبی اور اصطلاحی اور خواہش کا آغاز اس چیپٹر میں ہم دو پوائنٹس پڑھیں گے انشاءاللہ پہلی چیز خواہش کہتے کس کو ہے اس کا لغوی کیا معنی ہے یعنی عربی زبان میں خواہش کس معنی میں استعمال ہے اور اصطلاحی کیا معنی ہے اور میں نے کل منہج سلف کو بتاتے ہوئے <تصفح> یہ بات بتائی تھی کہ ہم لوہوی مانا کیوں پڑھتے ہیں جس کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائیں جواب دے میں نے کل ہم نے پڑھا تھا بھائی اس کی کیا ضرورت ہے کہ عربی زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے جی تاکہ اس, کی پوری ہو تاکہ اس کے مخوب کو ہم سمجھ سکیں صحیح جی, جی لوبی بہت اچھا لوی معنی کا شری معنی کے ساتھ رقط ہوتا ہے جی شریعت بھی عربی میں بہت اچھا شریعت بھی شریعت عربی زبان ہی میں ہے شریعت یعنی قرآن کی آیتیں نبی ساسم کی عربی زبان ہی میں نہیں ہے تو ہم عربی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے اس لفظ کا جو قرآن میں آیا ہے یا حدیثوں میں آیا ہے قرآن میں یادیشوں میں تو اس کو معلوم کرتا ہے خوارج لو بھی مانا عربی زبان میں عربی زبان پڑھے ہیں آپ لوگ گرامر نہیں پڑھے پڑھیے ضرور آلموسٹ عربی سیکھ لیجیے ضروری ہے وہ عربی زبان شریعت کو سمجھنے کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے ترجمہ ترجمہ ہی ہوتا ہے ایک آدمی اپنی ایک بات کہہ رہا ہے اس کی بات کو ایک دوسری آدمی کی زبان سے آپ سمجھ رہے ہیں فرق ہے یعنی ایک ہے کہ اس آدمی کی بات کو ڈائریکٹ آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اس آدمی کی بات کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ کوئی صاحب آپ کو اس آدمی کی بات اس کی گفتگو اس کا کلام آپ کو سمجھا دیر از اے بٹوین دیر از اے ڈفرنٹ بٹوین دس اینڈ دس ہے یا نہیں ترجمہ ترجمہ ہے اللہ زوجل کا کلام عربی زبان میں ربی علیہ اللہ کے حادث عربی زبان میں آپ سن کر سمجھیں یہ اور ہے آپ کو کوئی اور آپ کے جیسا انسان سمجھا رہا ہے فرق ہے یعنی غور کیجیے اس پوائنٹ پر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑا فرق ہے فرق چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے جی ملاوٹ نہیں سمجھتا ملاوٹ میں بتاؤں میں ادھر میں ادھر آپ ادھر میں ادھر وہ تو الگ مسئلہ ہے ترجمے کی غلطی آخر چھوڑی سی یہ ایک چیز یاد رکھیے آپ کم سے کم میرے ساتھ میں بولوں تو آپ مت بولیے ٹھیک ہے زخمہ اس کے ساتھ میں بولوں تو آپ مت بولیے سوالات ہو تو کیجیے وہ الگ ہے بعد میں لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ مجھے سمجھانے دیجیے میں یہاں ٹھہرتا ٹھیک ہے کیا علط ہے سے ہٹ جاتی پھر وہ چیز کچھ پوائنٹس رہتے بتانے بہرحال تو عربی زبان ضرور سیکھیے ہم اس پہ عربی زبان سیکھیے اس کا فائدہ ہے اور اس کا اثر زندگی پر قرآن سن رہے ہیں آپ نماز میں کھڑے ہیں امام جو ہے قراد کر رہا ہے ابھی فجر کی نماز امام نے قرار کی آپ کو پتا ہے نمازوں میں تلاد کی جاتی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور خود ٹھیک ہے تو اس کا اثر کب ہوگا جب آپ سمجھ رہے ہیں قرآن یا کیسے سن رہے ہیں آپ کسی تاریخ کسی امام اپنا بلحار ہر مہنگی کے بعد سن رہے ہیں آپ گاڑی یا گھر میں اس کا اثر اور ہوتا ہے ترجمہ سننے کا اثر اور ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے خوارج یہ خوارج ایک روٹ ورڈس بولتے ہیں انگلش انگلش حروف اصلی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں حروف اصلی تین ہوتے ہیں فا ٹھیک ہے کوئی بھی لفظ ہے. قرآن میں حدیث میں استعمال ہے نا سلاد ہے زکات ہے صوم ہے سیام ہے لفظ ایسی طریقے سے کوئی بھی ہے مالکیوں میں جو بھی آیتوں میں حدیثوں میں اس کے حروف روپیسلی جس کو انگلش میں روٹ ورڈز کہتے ہیں تین ہوتے ہیں اسی طریقے سے خواہش کے بھی تین ڈکشنری میں عربی ڈکشنری میں اگر آپ کو لفظ کا معنی دیکھنا ہے تو آپ وہ لفظ ماریں گے تو نہیں آئے گا پورا اس کے روٹ ورڈز کو نکالیں گے پہلے کوئی بھی لفظ روٹورڈ اور جو کہ تین ہوتے ہیں آپ کو اس کے کیا کیا ہیں کیسے کیا, کیا, کیا الفاظ ہیں یہ ساری چیزیں جو گرامر سے تعلق رکھنے والی ہیں اس کے معنی سب آپ کو معلوم ہے اب خواہش ایک لفظ ہے ساتھ اے لفظ ہے نا خواتا فرام را جھی اس کے روٹ ورڈز کیا اس کو نکالنا ہوگا اب آپ ڈکشنری میں جا کے خا واؤ کو دیکھیں گے کبھی نہیں ملے گا آپ کو درس خواترا جیم نہیں ملے گا بلکہ آپ کو اس کے حروف فیصلے نکالنے ہوں گے جو کہ تین ہے کیا ہے وہ حروف فیصلی تین دو تین خاجا جب یہ نکالیں گے آپ لفظ خوارج آپ مل جائے گا یہ اس کے روٹس اصلی یہ رس ہے یا حروچو پروچر ٹینس ہے خوارج اسم ہے ٹھیک ہے تو خا یہ اس کے روٹ خا کے معنی نکلا تو معلوم ہے سعودی عرب اتنے سارے تو کچھ ورڈس تو خا یہ حروف اصلی خا اسی سے خارج یا خروج خارج مخرج یہ سب اسی آپ نے دیکھا ہوگا ایکزٹ لکھا لکھا رہا تھا لکھا رہا تھا عربی میں خروج لکھا مخرج क्या मानता है का ओ एग्जिट पढ़ ली तो समझ में आ रहा है मफरज का मानो एग्जिट इसी तरीके से आप लोगों को तो जल्दी मालूम होगा कि खुरुष का क्या माना है क्योंकि होता है ना आठ साल करते हैं आप लोग वो कुरुष नहीं ओह खुरूष आ उदा होता है एग्जिट रीएंट्री एग्जिट फिर رنٹ. نکلے پھر آئے لیکن بادشاہوں پر نہیں نکلے کسی پر خروش نہیں کیا ملک سے خروش کیا پھر اس ملک میں دخول کیا اڑودا آؤدا کا مانا دوبارہ واپس آؤدہ لوٹنا آدھا کیا سے تو خروش کا معنی نکلنا ہے زبان خروش کا معنی نکلنا ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے نکلنا ایک معنی ہے اس کا پران میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیالی کا یوم الخروج کی جو آئے تھے یوم الخروج کیا مطلب وہ نکلنے کا دن ہے کون سا قیامت کا دن قیامت کے دن کو نکلنے کیوں قبروں سے لوگ نکلیں گے میدان حشر میں جمع ہوں گے حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک تعالی نے اس کو یوم الخروج کہا ہے یمن خروش اس کا نام ہے کس کا قیامت کا نام ہے تو خروج کا ایک معنی یہ ہے اور بھی کئی معنی خروش عربی زبان میں اور یہ ہوتا ہے عربی زبان کی خصوصیات میں سے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے کئی معنی الحائن ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں کا معنی آنکھ الحم کا معنی چشمہ الحم کا معنی جاسوس لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو خروج کا معنی ایک جو مشہور معنی ہے وہ ہے نکلنا اور قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے دارے کا یوم خروج اسی طریقے سے قرآن میں خروج عربی زبان میں جہاد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اس کو خروج بھی کہا گیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ لوگ خروج کا ارادہ کرتے کون خروج خروش ہے تو اس کی ضرور تیاری کر دیجیے وہ خروج نے جو ہم پڑھ رہے ہیں خوارش کا خروج جہاد برادری خروج ہے اگر یہ لوگ جہاد کا اللہ کے راستے میں لڑنے کا ارادہ کرتے نکلنے کا اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنا جہاد کس کو کہتے ہیں کتال فی سبیل اللہ کتال فی اللہ کے راستے میں لڑنا اس کی اپنی جگہ جو ہے شروع ہیں ضوابط ہیں ٹھیک ہے چلیے رایت البو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ضرور تیاری کرتے ہیں ارادہ ہوتا تو جہاد کی تیاری کرتے ہیں تو اس سے یہاں لفظ خروج جو ہے جہاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے اسی طریقے سے اب ابور کے معنی میں بھی آتا ہے خروج ظاہر ہونا خروج کا ایک معنی کیا ہوتا ہے ظاہر ہونا چلیے اور بھی معنی اس معنی ہی اہل علم نے خوارش کا اصطلاحی معنی کیا بیان کیا ہے دو معنی ہم نے ذکر کیے ہیں ایک امام شاہ ہستانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب المیر النحل میں لکھتے ہیں کہ خروش کا معنی خوارش کا معنی خروش نے خوارش کا مانا خارجی خوارش کی یہ خوارش پلورل ہے جمع کا جمع ہے اس کا واحد ہے خارجی اس کا واحد ہے خارجی ہر وہ شخص جو حاکم میں وقت کے خلاف خروج کرے بغاوت کرے وہ خارجی ہے چاہے یہ خروج صحابہ کے دور میں ہو یا بعد کے دور میں ہو یہ ہے تعریف صحابہ کے دور میں بھی ہوا جیسا کہ بھی آگے آغاز بتائیں گے تو اگر حاکم وقت حاکم میں وقت کا مطلب بادشاہ وقت حاکم وقت حکمران ان کے خلاف وہ حکمران جن کی حکمرانی تسلیم کی گئی ہے ٹھیک ہے ہاکم بن گیا الیکشن اپنی قوت سے اس کو تسلیم کریں گے نہیں کریں گے نہیں ہم نے بنایا تم خود آگے بولیں گے تو ہمارا اکتر حقشی کوئی بن جائے بنایا نہیں اب بن گئے تو کیا تسلیم کریں گے جی تسلیم کریں گے بغاوت نہیں کریں گے سننا اور اطاعت کرنا شریعت کے حدود میں اللہ مخلوق انفیماسی خال اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اللہ کی نافرمانی کو وہ حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی چلیے یہ الگ موضوع ہے کہ بادشاہ کا تصور اسلام میں ٹھیک ہے بادشاہ کا تصور اسلام میں کیا ہے یہ ایک الگ موضوع है اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حاکم کوئی بن جاتا ہے جس پہ ہاتھ پر بیت کی جا رہی ہے ٹھیک ہے لوگوں نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے تو ایسے حاکم ہے وقت کے خلاف کچھ ایسا بھی ہے اس کو چھوڑے ٹھیک ہے اس کو نہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کیسے ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے صالح ہے یا فاسق ہے اس پر خروج کرنا اس کے خلاف بغاوت کرنا وہ اس کو خارجی بولتا ہے یہ بغاوت یہ خروج صحابہ کے دور میں ہو یا بعد کے دور میں یعنی خروج شروع ہوا صحابہ حضرت علی رضی اللہ بدران جیسا کہ آگے آ رہا ہے سب سے پہلے خروج ہوا ان کے خلاف جو خلیفہ تھے خلیفت المسلمین تھے جن کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ان کو خلیفہ تسلیم کیا گیا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود ان کو خلیفہ تسلیم کرنے کے باوجود لوگوں نے ان پر کیا کیا ان خوارش نے خرش کیا اسی لیے پہلا خرش تھا ہوں یا نے یار پہلا خرش خوارش تھے ٹھیک ہے جو ایک فرقی کی شکل میں ظاہر ہو سکتے تو یہ اس دور میں ہوا ہے انہیں کو بولیں گے اگر آج کے دور میں یا صحابہ کے بعد کی جو ادوار گزرے ہیں جو پیریڈ گزرے ہیں جو زمانے گزرے ہیں اس میں اگر کسی شخص نے حاکم وقت کے خلاف یہ کام کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے دور میں اس وقت کے خوارج نے کیا تھا تو کیا اس کو خواہش نہیں بولیں گے یہ بولیں گے اس کو وہی بات پتہ یہ خروش کوئی بھی دور میں ہو آج بھی اگر ہوتا ہے تو ان کو خواہش کہیں گے. آج بھی اگر کرتے ہیں وہ تو ان کو خواہش بڑھتی یہ خواہش کی پہلی تعریف ہے جس کا, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کر نمبر دو ہر وہ شخص خارجی ہے جس نے تحقیق کے انکار کرنے میں قبیلہ گناہوں سے کفر کا فتوا لگانے میں ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے میں بڑے گناہ کرنے والوں کے ہمیشہ جہنمی ہونے میں یا امامت غیر قریشی میں نہیں ہونے میں خوارش کی موافقت موافقت کی <تصفح> یہ امور جو خوارش کے خوارش کا منہش ہے ان میں ان کی مشابہت اگر کوئی شخص کرتا ہے علامہ حضر نے یہ تعریف پیش کی ہے شخص کو خواہشی کہیں کیا ہے یہ امور تحکیم کسی کو حاکم بنانا تحکیم کا مطلب ایک انسان دوسرے انسان کو حاکم بنا رہا ہے ٹھیک ہے گورنر بنا رہا ہے امیر بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے انکار میں یہ نہیں بنا رہا حکم اللہ اللہ جس سے خواہش کا من رکھتا آگے آ رہا ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں حکم صرف اللہ کا ہے انسان انسان کو حکم نہیں کر سکتا ہے غلط منہج ہے غلط عقیدہ تھا تو اس کو بولتے ہیں تو اس کا ان لوگوں نے انکار کیا تو اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اسی طریقے سے بڑے گناہوں کی وجہ سے کفر کا فتوا لگانا ہے بہت بڑا منہج بہت خطرناک عقیدہ تھا ان کا بلکہ بڑا اہم ان کا عقیدہ تھا یہ صاحب کبیرہ گنا کرنے والوں پر کفر کا فتوا پر جو بھی کبیرا گناہ کرتا ہے کیونکہ کبیر گنا کی وعیدیں آئی ہیں اس سے روکا گیا ہے اگر کوئی شخص کبیرا گناہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس امر میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اسی طرح تیسری چیز ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کوئی حاکم ہے بادشاہ ہے مسلمانوں کا اور وہ ظلم کرتا ہے لوگوں کا یعنی اچھا نہیں ہے اب اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ خوارش کا عقیدہ اور اس کا ان کا من تھا تو اگر کوئی شخص اس کو صحیح سمجھتا ہے تین ہو گیا کیا تین پہلا کیا ہے کہ ان کا گزرا کبھی نہ گنا کرنے والے پر ہیں اسلام سے خارج ہیں یہ تیسرا ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت جائز ہے کرنا چاہیے ہٹا دینا ان لوگوں کو تین چیز چوتھی چیز یہ جو بڑے گنا کرنے کو بڑے گنا کرنے والے کافی یہ مخلت کرنار بھی ہے مخلط خالدین افیہ ابدا ہمیشہ رہیں گے جہنم میں لوگ اسی لیے آپ دیکھیں آگے آ رہے. انہوں نے شفاعت کا انکار بھی کیا کہ ان کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی کیوں ان کا جو جنت میں گیا وہ جنت سے نکلے گا نہیں کبھی خواہش کا تین جو جہنم میں گیا ایک مردہ ہوا وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا ایک مرتا ہوا کوئی جنت میں چلا گیا وہ جنت میں رہے گا اور جو ایک مرتا ہوا جہنم میں چلا گیا کوئی شفاعت کوئی چیز اس کو جہنم کی آگ سے نکالے گی نہیں, نہیں نکال سکتی کا عقیدہ ہے خواہش تو اس معاملے میں اور اسی طریقے سے امامت غیر قریشی کیا مطلب اگر کوئی قریشی نہیں ہے قریش قبیلے سے نہیں ہے تو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا امام المسلم نہیں بن سکتا تو ان امور میں جو خوارش کا عقیدے اور بندش تھے اگر کوئی شخص ان کی موافقت کرتا ہے تو وہ کیا ہے خارج یہ خارشی کی تعریف ڈیفینیشن خوارش کا دوسرا اور معنی بیان کیا ہے تو یہ دو معنی ذہن میں رکھے جسے جس سے اس مفہوم خارجیوں کا خوارج کا کیا ہے معلوم ہوتا ہے اس میں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ خوارج ان لوگوں کو کہیں گے جو لوگ حاکم وقت یا بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں ظالم حاکم ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کو حلال اور جائز سمجھتے ہیں اس کو دائر اسلام سے خارج کرتے ہوئے وہ لوگ خارجی ہیں یہ تعریف ہے ڈیفینیشن یہ چیزیں جن کے اندر پائی جائیں گی وہ خوارج ہے چاہے وہ اپنے آپ کو خوارج بولیں یا نہ بولیں لیکن وہ خوارج ہوگا کیونکہ ان کے اندر یہ عقیدہ اور وہاں چھپایا جاتا ہے خوارج کا آغاز کب ہوگا اللہ خبر خوارج کا آغاز اس کی بنیاد خروج کے ڈالنے والا رخ خوصرا تمیمی ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ایک نہیں مختلف روایتیں آئی ہیں اس سلسلے میں جو اس حقیقت کو بتاتی ہیں کہ اس بیج کو کس بیچ کو خروج بونے والا اس بیج کو ڈالنے والا اس ہدایت کو شروع کرنے والا شخص ہے جس نے اللہ کے نبی ارمان نے لکھا یہ الفاظ دے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خروج کیا وہاں کیا کیا ہے سنا ہوگا آپ نے پڑھی ہوگی حری سے نبی علیہ السلام, السلام مالیہ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے یہ شخص شاید اس کی صفات بھی بیان کی گئی کیسے تھا یہ گھنی اس کی گاڑی تھی ٹھیک ہے تو یہ شخص آتا ہے دل ہویسا اس کا نام ہے دل ہویسا بڑی تلیم قبیلے سے اس کا تعلق تھا یہ آ کر اللہ کے نبی علیہ اللہ اسلام صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے کے کہتا ہے دل یا محمد روایتیں مختلف ہیں ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اتقل اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈرو یہ بھی ہے روایت اے دل کسی میں ہے کسی میں اتقل اللہ اس کا حروش تھا اللہ سے ڈرو یا انصاف کرو اللہ کے نبی علیہ السلاح اسلام بیان فرمایا اگر میں نہیں تو پھر کون انصاف کرے گا ایک روایت ایک روایت میں ہے کہ اس سے زیادہ کون دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اس نے کہا کہ ڈرو اللہ سے انصاف کرو ڈرو تو نبی السلاد اسلام نے فرمایا کہ میں نہیں ڈروں گا تو کون ڈریں گے اللہ سے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اگر اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا تو نبی علیہ السلاق اسلام نے یہ بال بیان فرمائی وہ شخص وہاں سے چلا گیا وہاں سے وہ چلا گیا نبی علیہ السلاق اسلام نے یہ بال بیان فرمائی کہ اس کی نسل اس کے پیچھے ایک ایسی قوم آئے گی جن کی نمازوں جن کے پیچھے نمازوں کو تم اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کے پیچھے کمتر جانو گے اپنے روزوں کو تم ان کے پیچھے کمتر جانو گے وہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے قرآن کا اثر نہیں ہوگا وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر نکلتے نبی علیہ اللہ اسلامی وغیرہ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر ہفتہ رضی اللہ نے یہ فرمایا کہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دیتا ہوں تبی علیہ نبی علیہ اللہ اسلامی اجازت نہیں دی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں اپنے ساتھیوں کا قتل کرتے ہیں تو یہ واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ الگ الگ روایتوں کے ساتھ یہ جو ہے آغاز تھا خواہش کا اور نے یہی بات لکھی نہ سکے علامہ شیخ محمد بن رحم اللہ نے متقدمین میں سے بہت سارے علماء نے اسلام البیہ رحمت اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ خروج کی بداڑت ڈالنے والا یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خروج دو قسم کا ہوتا ہے اس نے جو خروج کیا ایک ہوتا ہے لسانی اور ایک ہوتا ہے سنانی زبان سے خروج کرنا اور تلوار سے خروج کرنا خروج صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی تلوار لے کے کھڑے ہو جائے کہ ان کا قتل حلال ہے یہ حاکم کافر ہے اسلام سے خارج ہے جسے علی رض کے کی خلاف کیا گیا زبان سے بھی خروش ہوتا ہے جسے اس نے کیا تھا زبان سے بغاوت کی اس نے ان تقل یہ الفاظ بیان کیے کس کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم جو انصاف کے لیے آئے تھے وہ نبی صلاح سے کہتا ہے اللہ قرآن میں اس کو اللہ تبارکار نے بیان فرمائی ہے کہ ہم نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے دنیا میں جو دنیا میں پیغمبروں کی بحثت ہوئی ہے کیوں لی حکوم النس تاکہ انصاف ہو دنیا میں عدل قائم ہو جائے عدل کو قائم کرنے کے لیے عدل کو قائم کرنے کے لیے انبیاء کی بحثت ہوئی ہے قرآن نے بیان کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ اسی لیے دنیا میں تاکہ عدل قائم اور عدل کیا ہے کہ خالد کہا خالد کو ملے مخلوق کہ مساوات اور عدل دو الفاظ تبقوں کی کمی کی وجہ سے شرک نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ مساوات کو عدل کا نام دے ہیں مساوات سمجھتے ہیں برابری ہی. سب کو ایک نظر سے دیکھنا مساوات کا مطلب برابر اور دوسرا لفظ ہے عدل جس کو ہم انصاف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فخر تفقوں کی کمی کی وجہ سے اس کی ایک مثال ہے جو خوانج میں ملی تھی آگے آ رہا ہے ان کی صفات میں سے کہ تفقو ہی تھا ان کے اندر مساوات کو عدل کا نام دیا جاتا ہے مساوات کیا ہے فرحو. عدل کیا ہے انصاف کیامل مطلب انصاف اگل کا مطلب کیا ہے اعطاء کل حقل حق ہر حق صاحب حق کو اس کا حق دینا یہ کیا ہے عدل ہے مساوات ظلم ہے آدل کے اپوزٹ ہے کام مساوات کو آدل کے ساتھ لائے مساوات کیا ہے کہ آپ سب کو ایک اس میں دے گا اس کی مثال دونوں کے آدل اور مساوات کو سمجھنے کی مثال بنے ایک آدمی ایک شیئر خرید کے لے کے آیا کیا کیا؟ مثال بھائی ایک آدمی شیئر خرید کے لائے گھر میں اس کے بعد پھر سوچالی بکری بھی لگا بکری بھی خرید کے لا شیر بلا کے جگہ اس کے لیے اتائن کر دی ٹھیک ہے یہاں رہا ہوں تو یہ تمہاری جگہ ہے بکری لایا بولا یہ تمہاری جگہ ہے اس کو ایک جگہ اس کو ایک جگہ اب کیا بول رہا آدر کروں گا میں دونوں بھاسا گئے آپ دونوں کو جو ہے حصہ چاہیے کھلانا ہے بڑھ جائیں گے ورنہ حیوانات ہیں حیوانات پر بھی رحم کرنا ہے سبحان اللہ کیا بولوں میں اسلام؟, اسلام یہ کہتا ہے کہ حیوانات کا خیال ہے وہ اوٹنی کا واقعہ معلوم اونٹ کا جس نے جو ہے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے اس کا مالک تو انساری نوجوان آیا نبی علیہ اسلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالی نے تمہیں اس کا یہ شکایت کر رہا ہے بھوک کی یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو اسلام نے حیوانات کے ساتھ ترمی کرنے کا پروگرام جانور کو ذبا کرنے کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے چھری تیز کرو تاکہ اس پر حجم ہو وہ تڑپ تڑپ کے نام رے آسانی اس کے, آسانی سے اس کے روح خبز ہو جائے یہ خبی خوارج لوگوں پر ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں قتل کرتے ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہوں کس وقت مسلمانوں کے خون کو حلال کا سمجھتے ہیں اور کا قتل کرتے ہیں بے دردی کے ساتھ جارحانہ انداز سے مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں اور رہم نہیں کرتے ہیں اسلام نے حیوانہ جانوروں کے ساتھ رہم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے تو بہرحال اس شخص نے کیا کیا کہ شیر اور بکری وہاں تھا ٹھیک ہے وہاں تھے مثال کہا کہ دونوں کے لیے غزالوں گیا جا کر اس نے کیا کیا بکری کی غزالی بکری جو چیزیں کھاتی ہیں کیا کھاتی بکری ہے گھر میں کسی گھاس مثال گھاس نہیں اس نے چلو اچھی مقدار میں گھاس لا کے جو ہے اس نے جو ہے کچھ گھاس اس کو دی اس کو بکری کو کھاؤ ادھر شہر ہے شہر یہاں ہے ادھر تو کچھ بھی بکری نظر بھی نہیں آتی یہ ہے شہر اسلامی شہر انشاءاللہ کیسے پکڑتے تھے عوام ہے کیا ہے آپ عوام نہیں ہے طالب علم میں آپ ادھر بکری ہے کہ ادھر شیر ہے کہ اللہ تو اس نے کیا کیا بکری کو گھاس پھر شیر کے پاس دیا اس کو بھی گھاس شیر پریشان ارے یہ کیا ہے وہ بھوک لگتی کھانے تو شیر اب وہ بکری کھا رہے تھے انسان شرگا بھائی ایک منٹ نہ سنو کیا کر رہے ہیں آپ کھاؤ گھانس بولے کوئی خاص تھوڑی تھا عادل اس نے کہا میرے پاس انصاف ہے جو میں نے بکری کو دیا ہوئی تمہیں بھی دیتا ہوں امن حیا مکھو دلالی آئے پانچ تمپا نہیں تھا اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کس کا حکم دے رہا ہے آد لکھا اور عدل برابری ہے برابر برابر بکری کو گاس کو شیر کو بھی گاس ٹھیک ہے برابری بیوی ماں جو بیوی کا حق ہے بیوی کو بیوی کا ایک نظر سے دونوں کو دیکھ برابری مساوات مساوات مساوات کی مثال ہے بکری کو بھی گاس کھلا رہے شیر کو بھی گاس کھلا رہے شیر کہہ رہا ہے بھائی صاحب میں گھاس نہیں کھاتا میری خزا نہیں ہے نہیں ہمارے پاس انصاف مساوات عدل کو کیا بول رہا ہے عدل کو کیا سمجھ رہا ہے مساوات کا نام ہے عدل کس کا نام ہے مساوات اگر اس کو گوشت کھلایا تو تم کو بھی گوشت کھلاؤں گا میں نہیں کھاتا میں بھوک سے مر جاؤں گا ہمارے پاس مساوات ہے یہ ہے مساوات کا مطلب عدل کیا ہے بکری کو بکری کی غذا کھلانا کیا کھاتی بکری گھانسنا مارکیٹ سے گھانس لے کے شہر کیا کھاتا گوشت کھا گوشت لا کے دینا یہ کھا تو جس شخص نے یہ کیا اس نے کیا کیا عدل کیا ہے اگل یہ ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا جس کا جو حق ہے اس کی کوئی کہی نہیں سر ایک آپ کے پاس دو بچے ہیں ایک بچہ جو ہے دس سال کا ہے اور ایک بچہ دس مہینے کا ہے جو غذا جو ضرورت دس مہینے کے بچے کو ہے یا دس سال کے بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے دس مہینے کے بچے کو اسی چیز کی ضرورت ہے نہیں دونوں کے حقوق الگ ہیں دس سال کے بچے کو جو چاہیے وہ آپ اس کو دیجیے یہ عدل ہے دس مہینے کا بچہ بھی ہے گھر میں آپ کے اس کو جو چاہیے اس کی جو ضرور ضروریات ہیں وہ آپ پہنچائیں گے اس پر اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو جو ہے دودھ پلا رہا ہوں تم بھی دودھ پیو میں اس پر جو خرچ کرتا ہوں اتنا ہی خرچ تم کو بھی دوں گا دس سال کے لڑکے کو کیا ہے یہ مساوات ہے یہ یاد نہیں تھی جو ظلم ہے کیونکہ اس کو جو چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے اس کا حق اس کو نہیں مل رہا ہے اس کو اس کا حق مل رہا ہے چلیے دہرا تو عدل سے بات دکھ تھی اسلام اس کمبخت نے اس ہوئے سرانے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے تمام پیغمبر علیہ علم مسلطلیم کی بحثت کا یہی مقصد تھا کہ عدل ہو خالب کو اس کا حق دیا جائے جو توحید ہے عبادتیں ہیں اس کی خالص شرک سے بچتے ہوئے پھر حقوق العباد ہیں ٹھیک ہے ماں باپ کے حقوق بیوی بی بچوں کے حقوق حقوق حق, حکمرانوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق جانوروں کے حقوق سب کو اس کا حق دیا جائے جب یہ ہوگا اللہ کہ اللہ کو دیا جائے گا مخلوق کہ مخلوق کو دیا جائے گا تو لوگ ایک اطمینان کی زندگی گزاریں گے ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہے تو پھر جب شرک نہیں ہوگا زمین میں ظلم نہیں ہوگا زمین میں کیونکہ اللہ کا ہاتھ اللہ کو دیا جا رہا ہے زمین پر ظلم نہیں ہوگا ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہے تو معاشرہ صالح ہوگا ایک بہترین سوسائٹی قائم ہوگی جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے والی پھر نہ پولیس کی ضرورت پڑے گی نہ کوٹ کشیری ہے نا مسئلہ کوئی قضیہ ہی نہیں ہوگا میرا ہاتھ مجھے مل رہا ہے آپ کا حق آپ کو مل رہا ہے سب خوش ہیں مالدار اپنی مال کی سکاط نکال رہے ہیں اقتصادی مسائل بھی نہیں ہے کیوں سب کو غریبوں کہا غریبوں کو دیا جا رہا ہے فقراء ساکین کہا تو ایک بہترین معاشرہ رہے گا جو ہم سرف صالح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کامیاب معاشرہ بہترین معاشرہ وہاں کون سے فیصلے کیے گئے تھے وہ کون سے ایک واقعہ تھا اللہ ابو بکر سدھی نظر شاید مجھے یاد آ رہا ہے شاید بھول نہیں رہا ہوں یہی صحیح ہے کہ ابو بکر صدیق نام میں ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن ایک صحابی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جو ہے قابل مقرر کیا تھا ابو بکر صدیق تقریباً یا کوئی اور ہیں جنہوں نے جو ہے مقرر کیا تھا تو ان کے پاس ایک سال گزر گیا حضرت عمر ہی اندر ایک سال گزر گیا اس کے بعد انہوں نے استعفی دے دیا کیا کہ میں کہا کہ کیوں اس ذمہ داری کی وجہ سے اس بوجھ کی وجہ سے سدی غزل نے مجھے کہا کہ نہیں اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم ایک ایسی بستی میں یا ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہیں ہم ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کے حقوق ہے لوگ اللہ سے ڈر کر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں پورے پورا سال گزر گیا ایک طویع بھی نہیں آیا ایک کیس بھی نہیں آیا اسی لیے میں چاہتا ہوں ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے مقرر کریں ٹھیک ہے چلیے تو بات یہاں سے نکلی کہ اس خوارش کا جو ظہور ہوا ہے جو ان کی ابتدا ہوئی ہے وہ اس طریقے سے کہ کہا نے جو ہے لسانی خروش کیا تھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سسرم پر ان کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس نے جو ہے نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی تو علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ شریعت اسلامیہ میں پہلا خروج تھا یہ شریعت اسلامیہ میں پہلا خروج تھا جو حدیثوں سے سابق. اس کے بعد کیا ہوا اس دور میں اب اس دل خوسرا کا یہ واقعہ تو ملتا ہے حدیث میں لیکن اللہ کے نبی وسلم کے دور میں یا اس کے بعد حضرت ابو بکر ہوا حضرت عن کے دور میں حضرت عثمان یہ ایک فرقے کی شکل میں نہیں تھے کہ جن کا کوئی ضعیم ہو ان کے کچھ آرا ہو ان کے عائد ہو ایسے فرقے کی شکل میں نہیں تھے تو لکھا ہے کہ پھر ان کا جو آغاز ہوا ان کی شروعات ہوئی ایز فرقہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحکیم کو قبول کر لیا جو جنگ سفین کا واقعہ ہے کہ جنگ سفین جو ہوئی اس میں دو صحابہ کو حکم بنایا گیا ایک عمر بن عاص ہے رضی اللہ کے عنہ دوسرے ابو مساشری رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے الحقیم کو قبول کر لیا ٹھیک ہے یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہی وہ ہوگا تو وہاں سے خواری ظاہر ہوئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا پتوا لگایا اور کہا کہ آپ نے تحکیم کو قبول کیا ہے یعنی حاکم تسلیم کیا ہے کسی کو اور یہ کفر ہے یہ اس آیت کے خلاف ہے چلنا چاہیے حکم صرف اللہ کا آپ نے لوگوں کو حکم بنایا کہ وہ حکم کریں گے جبکہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے تو علی رضی اللہ نے فرمایا ان باطل کلام تو حق ہے یہ ہے فکم و اللہ یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کی آیت ہے یہ تو برحق ہے لیکن اس کا جو مطلب تم نکال رہے ہو یہ باطل ہے بے بنیاد ہے اور غلط ہے تو ان لوگوں نے علی رضی اللہ عدم کے خلاف بغاوت کی تو یہاں سے جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے ایسے فرقہ اس گمراہ فرقے کہہ کر شروعات یہاں سے ہوتی ہے جو ایل ایل میں بیان کیا تو دو باتیں ہیں اس میں اس پوائنٹ میں یہ ایک تو اس کی بنیاد خواہش کی ریسل کے دور میں یہی تمام علماء نے لکھا اس کو مطلب میں سے متاثر مطلب میں, مطلب میں سے کیا لکھا کہ ان کی شروعات تو ہو گئی تھی تب جب ذوال سرا نے وہ بات کہی تھی پھر اس کے بعد جو فرقے کی شکل میں یہ نمودار ہوئے ظاہر ہوئے دنیا میں یہ جو ہے اس میں عالیم ابتوں کے دور میں نہیں ہم کو عمر جیسا ابو بکر یا عمر جیسا لے کر کہا کہا ابو بکر عمر جیسا پہلے تو وہاں سے جیسے تحکیم کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا نا وہاں سے کہا کہ نہیں آپ اس تحکیم کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے پر کا پتوار آپ اسلام سے خارج ہو گئے آپ کا خن ہلاک تو یہ فرقہ جو ہے وہاں سے شروع ہوا اور سلسلہ ان کا چلتا رہا آج تک مختلف زمانوں میں جو ہے یہ روایت اور ان کی وجہ سے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہوا اس کی طرف کل آپ نے سنا اور کل آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو اسلام کو اس کا نقصان ہوا کہ نئی نئی ابداعت سے تعویلیں وغیرہ ہے شاہ کے پیچھے بتایا بہت ساری چیزیں انہوں نے اسلام میں نکالی مسلمانوں کا خون خراب آسلمان کے خون کو آراز اور بالخصوص ان کا جو, جو حکمرانوں سے جڑے ہوا حکومت حکومتی مسئلوں میں کے ہے جو ذہن میں عوام حکمران ٹھیک ہوتا حکمران ایک عوام عوام حکمران کے معاملات میں دخل اندازی دیتی اس کو حاکم منانا یا حاکم نہیں بن سکتے یا امیر نہیں بن سکتے ان کو امیر بنانا یا امیر بننے کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے ان پھر ان کے معاملات جو ان کے امور ہیں اس میں دخل اندازی یہ بربادی کا سبب ہے عوام اپنا کام کرے حکمران اپنا کام کرے حکمران اپنی ذمہ میں درج ادا کریں اور عوام اپنی کام کرے رعایا اپنی کام کرے لیکن جہاں رعایا جو ہے حکمرانوں کے معاملات میں دخل انداز سیاسی امور میں دخل اندازی کرتی ہے وہاں سے جو ہے مسئلے شروع ہوتا ہے لوگوں نے کیا لگے چلیں آگے یہ جو نکلے اس کے کی اسباب کیا تھے یہ بھی بڑا ہے خواہش کیوں ہے دنیا میں علما نے اسباب کو ذکر کیا ہے ان کی؟ کے ان کی اسباب اس میں ابھی جو ہے جس کی طرف نے کیا خلافت کے معاملے میں جھگڑا جنگیر سلفین اس کی دلیل ہے طریقے سے جو ان لوگوں نے جو ہے اختلاف کیا ان لوگوں نے خلافت کی عمر نے بھائی دیکھیے خلیفہ ہے صحابہ ہے اب ان لوگوں نے کیا کیا اس میں نہیں ان کو حکم آپ نے بنایا ایسے کیا ویسے کیا،, کیا یہ مسئلہ شروع ہوا تو جیسا کہ میں بھی کہا کے ان کا کام ہی نہیں تھا کہ ان امور میں وہ پڑے لیکن یہ اس میں اپنے آپ کو داخل کیے اور یہ نظا اور یہ جو جھگڑا تھا خلافت یہ جو ہے سبب بنا خوارش نکلے اسی طریقے سے تحقیق کا معاملہ ہے جو جنگ سفیر میں حضرت ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی عالم رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے جو جنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں کافی زیادہ نقصان ہوا تو یہ طے کیا ان لوگوں نے جنسوں پر پرانوں کو اٹھایا گیا دیکھا تو وہاں جو ہیں لوگوں نے طے کیا کہ ہم حکم بنائیں گے دو صحابہ کو وہ لوگ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی راضی ہوگا اس سے ایک امر و بناس ہے دوسرے یہ جو حضرت علی رضی اللہ علام نے اس کو قبول کر لیا کہ ان کا فیصلہ ہم قبول کریں تحکیم کو قبول کر لیا حکم تو وہاں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے دائر اسلام سے خارج ہیں امود بلّہ ان کا سبب بنا ہے ادیت التحکیم اس تحقیق کے معاملے میں اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نکلے کہا کہ نہیں اس سے پہلے وہ لوگ ساتھ دے تھے اس سے پہلے اس کا ساتھ دے رہے تھے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تحکیم کو قبول کر لیا ان لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ اسلام سے خارج ہو گئے. اب ہم آپ کا ساتھ دیں اب جو ہے ان کے خلاف علی رضا کے خلاف خروج کیا گیا یہ بھی ایک بنیادی سبب رہا ان کا نکلنے کا تحکیم کو علی رضی اللہ نے جو قبول کیا تھا کفر کا لگا کر نکلا اسی طریقے سے اہل علم نے ان کے اسباب جو ذکر کیے ہیں خوارج کے حکمرانوں کا دل حاکموں کا ذل اور برائیوں کا عام ہونا ایک منٹ پانی جی خواہش کے نکلنے کے اسباب علماء ذکر کرتے ہیں خلافت کے معاملے میں جھگڑا اسی طریقے سے پد یا تحکیم تحقیم کا معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کو قبول کر لیا تو انہیں جو فیصلہ کریں گے صحابہ دونوں آپس میں چن سپنگ میں جو مسلمانوں کا نقصان ہوا تو وہاں پر دو صحابہ کو حکم مقرر تسلیم کیا گیا ایک امر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ہے دوسرے ابو موسی اشری رضی اللہ تعالیٰ جو دو جو فیصلے کریں گے اس سے ہم راضی ہوں گے اور اپنا معاملہ ختم کریں گے اپنا جھگڑا ختم کرنے لیں گے خوارش نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے آیت کے خلاف ہے حکمت صرف اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس حضرتوں کے بارے میں تو وہ گئے ان کو سمجھائے تو کافی لوگ اس سے رجوع بھی کر لیے اپنے غلط عقیدے سے اپنے غلط منحص سے لیکن دوسرے لوگوں نے جو ہے اس پہ اپنے آپ کو باقی رکھا وہ وہاں سے رجوع نہیں کیا اچھا میں یہ بتا حاکموں کا ظلم اور برائیوں کا عام ہونا آپ جانتے ہیں کہ بتایا گیا تھوڑی دیر پہلے کہ ان کا جو بنیادی عقیدہ تھا آگے بھی آ رہا ہے وہ کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت ظالم حکمرانوں کو حاکموں کا جو ظلم رہا حاکموں کو چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے حکمرانوں کی یہ ظلم حرام ہے اسلام میں آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو ظلم حرام کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو ٹھیک ہے خاص ہو کے عام ہو تو حکمران تو ظلم کرنے لگے یہ اسباب بتایا جا کیوں نکلے یہ نہیں کہ ان کا نکلنا صحیح ہے وہ تو حرام ہے جائز نہیں ہے ہدایت ہے خروج غلط عقیدہ غلط منہج ہے سلب کا منہج نہیں ہے خروج کرنا سلب کا منہج ہے صبر کرنا ظالم بادشاہ کے ظلم پر تو ان لوگوں نے کیا کیا اس ظلم کو دیکھ کر نہیں حاکموں کا ظلم ہو رہا ہے بالخصوص جو ہے بعد کے دور میں ہوا ہی یہ ہر رضی اللہ تحریر پر جو انہوں نے کیا یہ وہ سبب نہیں ہے اس وقت بعد میں جو ہوا بعد کے جو بادشاہ ہیں بنو میاں وغیرہ کے بعد کے لوگوں تو حاکموں کا ظلم اور برائیوں کا عام ہونا منکرات یہ بہت اہم سبق ہے ان لوگوں نے دیکھا کہ منکرات ہو رہے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ منکرات ہو رہے ہیں غلط چیزیں لوگوں میں پھیل رہی ہیں تو دینی اہمیت دینی غیرت ان کی اس میں آ کر ان لوگوں نے جو ہے خروش کیا یا خروش کرتے ہیں کہ منکرات ہٹ جائیں اس کا ازالہ ہو جائے اور کل میں نے بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا اہم سبب ہے ان کا کہ وہ منکرات ظلم منکر ہے اس کے علاوہ برائیاں ہیں بادشاہ جو ہے برائیاں کرتا ہے لوگ برائیاں کر رہے ہیں گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ اس کی وجہ سے خروش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے اصلاح ہوگی کیا سمجھتے ہیں ایسے منکر کرنے والے بادشاہ کو یا منکرات میں پڑے ہوئے حاکم وقت کو ہٹانا یہ علاج ہے کیا سمجھتے ہیں حاکم جو منکرات میں ہے یا ظالم ہے ظلم کر رہا ہے اس کو ہٹا دیا جائے اس کی کرسی ہٹا دیں اس،, اس کے خلاف بغاوت کریں اس کو دائر اسلام سے خارج کریں اور اس کو ہٹا کر ایک اچھے انسان بلائیں یہ کیا سمجھتے ہیں علاج ہے معاملے کا مسئلے کا حل اس میں ہے اسی طریقے سے جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں بڑے گناوں میں پڑے ہوئے ہیں کبائر کا ارتقاب کرتے ہیں دائر اسلام سے خارش ہے اس طرح نیچے خبر تو یہ خوارش کا یہ منہج ہے یا نکلنے کا اس میں جو بتایا گیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ منکرات کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خروج کریں خروج کریں بہاوت کریں تاکہ یہ لوگ ہٹ جائیں یہ حکمران ظالم ہٹ جائیں اور ان کی جگہ صحیح اسلحہ یا زیادہ اچھے لوگ آ جائیں اب اسی میں دیکھیں حضرت علی روزروں کے ساتھ جو, انہوں نے جو واقعات ملتے ہیں یا روایتیں ملتی ہیں اس میں ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ابو بکر اور عمر جیسا چاہیے ان کے الفاظ تھی آپ جو ہے عمر کے جیسے نہیں ہیں نوزب اللہ جبکہ یہ بات سب کا معلوم ہے کہ اس وقت قبر علی ردیت ال کے دور میں ان سے افضل خلافت کے حقدار کوئی اور نہیں تھا خلافت کا علی ردیت ال کے پیریڈ میں علی رد کے دور میں سب سے افضل صحابی جو خلافت کے حقدار تھے وہ علی تھے لیکن لوگوں نے کیا کیا نہیں آپ جو ہے خلافت کے حقدار نہیں ہیں آپ جو ہے اس قابل نہیں ہے نوزب اللہ مزالک اور کہتے نہیں ہمیں عمر جیسا لے کر آؤ تو لوگوں نے جو ہے اپنے ویسے کسی کو بڑا بنا لیا اپنا امیر اور ضعم بنایا اور سمجھا کہ یہ نوبل مزالک ان کے اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ ایک عام بدھو انسان تھا اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے ہے اور اس کو اپنا بڑا بنا لیا ان لوگوں نے خوارش نے اس فرقے نے اس وقت جو ہے اپنا بڑا بنا لیا تو یہ ایک اہم سبب رہا اسی طریقے سے قبائل قبائلی تعصب اس کو بھی علما نے ذکر کیا ہے قبائلی تعصب جب ہم دیکھتے ہیں عثمان حدتوں کے دور میں اس زمانے میں بھی خواہش تھے لیکن فرقے کی شکل میں نہیں تھے حضرت عثمان عددن کی جو شہادت ہوئی ہے وہ خواہش بھی کی ہے رہے ہیں وہ لیکن فرقے کی شکل میں نمودار حضرت علی کے دور میں ہوئے ہیں تو اس زمانے میں بھی جو ہے ان لوگوں نے جو ہے قبائلی تعصب میں آ کر جو ہے یہ حرکتیں کی ہیں جیسا کہ مورکھنگ نے اس بات کو دکھائی ان کے نکلنے کے اسباب سے یہ سبب رئی سی تو نہیں ہے یہ بڑا سبب لیکن اسوار میں سے ایک سبب قبائلی تعصب بھی تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم میں سے آدمی ہونا چاہیے کسی اور کو آپ بنائیں کہ نہیں وہ آدمی اس کے لائق نہیں ہے اس کے قابل نہیں ہے اسی طریقے سے جو ہے دوسری چیزیں جو قبیلوں کے مسئلے تھے ان کے تو وہ بھی ایک سبب رہا ہے جو جس کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے خروش کیا ہے دن میں غلو یہ بھی ایک اہم سبب ہے بلکہ یہ اسباب رئی میں سے ہیں دین میں غلو اور شدت آپ دیکھیں یہ غلو ہی تھا کہ ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ اسلام کے بارے میں خوا نے جو بات کی یہ غلو تھا یہ حد سے تجاوز کرنا تھا اسی طریقے سے مسلمانوں کے حضرت علی گزوں کے دور میں جو ان لوگوں نے کیا وہ بھی غلو تھا وہ بھی غلو تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے حد سے آگے اپنے آپ کو کیا جو غلو ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں نے کیا دین میں شدت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو صفات یا وصف بیان کیا حریثوں میں کہ تم اپنی نمازوں کو حری بخاری مسلم کے احادیث ہیں نبی علیہ السلات السلام نے بیان فرمایا کہ اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے کم تر جانو گے اپنے روزوں کو ان کے روزوں سے اپنی عبادتوں کو ان کی عبادت سے یہ عبادت میں غلو کرتے ہیں عبد اللہ میں عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ان کو سمجھانے کے لیے علی علیم کے دور میں جب لوگوں نے خروج کیا علی رضی اللہ کے خلاف بغاوت کی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ گئے ان کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا بہت زیادہ سخت عبادت گزار یہ عبادتوں میں سختی ان کے اندر میں نے دیکھی عبادتوں میں سختی ان کے اندر دیکھی تو وہ بھی بیان کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں یہ بات آئی پیر اچھا یہ حلو چاہے نصوس میں بھی رہا کہ دین کو ویسے نہیں سمجھا جیسے سمجھنا چاہیے یہ بھی غلو ہے اسی طریقے سے آیتوں کی تعویلیں کرنا متشابہ آیتوں کے پیچھے کرنا یہ بھی غلو ہے احادیث کو نہیں سمجھنا یا قرآن پر اتفاق کرنا احادیث کو ترک کرنا یہ بھی غلو ہے یا رسوس کا جو فہم ہونا چاہیے صحابہ کے نقش قدم پر صحابہ کے منہج پر کتاب و سنت کو قرآن کی آیتوں کو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے ویسے نہیں سمجھا ان لوگوں نے تو یہ بھی گلو ہے جو اہل علم نے ذکر کیا کہ مختلف طریقے سے ان کے اندر جو ہے گلو رہا ہے جو ایک سبب بنا ان کے خروج کا اسی طریقے سے ایک بڑا اہم سبب رہا سبب رہی سی وہ ہے قلت تفق ان کے اندر فرق کی کمی یہ مذکر میں نہیں ہے اس کو نوٹ کریں آپ تفقہ کی کمی فق نہیں تھا ان کے اندر آئے حدیثیں ٹھیک ہے نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے یہ قرآن پڑھنے والے لیکن دین کو سمجھا نہیں لوگوں نے جس کو تفقع دین کہتے ہیں جیسے یہی دیکھیں کہ آئے انحکم اللہ ان کی دلیل تھی ٹھیک ہے وہکم امانض اللہ ومللم یاکم امانض اللہ کا الائی ال... کا حمل کیا کرو آئے تھے سب قرآن لیکن فکر نہیں فکر اللہ آیا ہے فکر النصوص سننا ان کے پاس نہیں تھا توقع کی کمی کی وجہ سے یہ ظاہر ہوئے کیوں انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص بھی حکم بیمان ضل اللہ اب اس میں جو ہے نوزب اللہ مثالی یہ سمجھتے کہ علی رضی اللہ نے جو تسلیم کر لیا حکم حاکم بنانا کسی شخص کو گورنر بنانا حکم دینا کہ بھائی آپ حکم کیجئے آپ فیصلہ کیجئے آپ تو یہ جو ہے اس آیت کے خلاف ہے ملک آفر آیت صحیح ہے لیکن آیت کا فکر کیا ہے انہوں نے جو سمجھا ان کے پاس تو نہیں تھا ان لوگوں نے ظاہری معنی اس کا لیا ظاہری کہا کہ یہ کسی اور کو امیر بنانا کسی اور کو حکم بنانا یا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دینا کہ وہ فیصلہ کرے معاملے کا یہ جو ہے آیت کے خلاف ہے یہ حکم بغیر مانظر اللہ ہے یہ کیا ہے حکم بغیر مانظر اللہ ہے لہذا لہٰذا فر اللہ نے کہا تو آپ لوگ کافر کیوں کیونکہ آپ نے بغیر مانظہ اللہ تعالی کو حکم نہیں بنایا آپ لوگوں کو حکم بنا رہے ہیں یہ فق کی کمی تھی یہ تفقوں کی کمی تھی جس کی وجہ سے ان کا ظہور ہوا اور آج بھی آپ دیکھیے آیتوں کو یہ خواہش کریں جو آیتیں کفار اور مشرقین کے بارے میں آئی ہیں مسلمانوں پر اس کو فٹ کرتے ہیں مشرقین کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں پرانی مجید میں مشرقین مکہ اہل مکہ تو آج جو مسلمان ہیں دنیا میں مسلمانوں پر وہ آیتیں فٹ کی جاتی ہیں اور آیتوں کا ظاہر مفہوم لیا جاتا ہے آیتوں کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ کیا مراد ہے ان کو نہیں معلوم اور اسی طریقے سے حدیثوں کا مفہوم کیا ہے سنت کا فہم کیا ہے ان کو نہیں معلوم کیوں اس لیے کہ ان کے پاس فرق نہیں تھا فرق کیسے آتا ہے علم حاصل کرنے سے آتا ہے ان لوگوں نے کیا, کیا دیکھیے خوارش ذرا اور کیجیے اس پوائنٹ پر کہ خوارج جو ظاہر ہوئی فرقے کی شکل بھی ہے ابھی ہم جو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو بتایا یہ کس کے زمانے میں ہوا اس زمانے میں صحابہ تھے نہیں تو ان صحابہ سے یہ فرق نہیں حاصل کر جو صحابہ جو ہے جنہوں نے نقل کیا کتاب و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا کتاب اور سنت کا فہم قرآن و حدیث کو سمجھا صحابہ کی جماعت موجود ہے وہاں یہ خبارے جب نکلے اس زبان میں صحابہ موجود تھے بڑے بڑے صحابہ لیکن ان لوگوں نے صحابہ سے علم نہیں لیا نہ صحابہ سے دین کو سمجھا فیک کی کمی تھی ان کے اندر اگر وہ کتاب و سنت کو صحابہ سے سمجھتے صحابہ کے قریب رہتے صحابہ سے علم حاصل کرتے تو یہ منہش کا نہیں ہوتا تھا اسی لیے ہم دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی رد العتم جب گئے سمجھانے کے لیے تو جیسے کہ تقریباً چار ہزار لوگوں نے جو ہے رجوع کر لیا اپنے منبط سے رجوع کر لیا کہا توباہ کر لی ہاں ہم ہاں غلط ہیں جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ ردن نے کو قضیت و تحقیق میں جب سمجھایا کہ یہ آپ جو حضرت علی پر کفر کا فتوا لگا رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دائر اسلام سے خارج ہو گئے کیونکہ انہوں نے حکم تسلیم کر لیا ہے فیصلہ دوسروں کو کرنے کی اجازت دی ہے تو انہوں عبداللہ بن عباس نے سمجھایا ان کو آیتوں سے سمجھایا احادیث سے سمجھایا ان کو تو جن کی بات سمجھ میں آ گئی ان لوگوں نے رجوع کر لیا توبہ کر لیا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خواہش کے ظاہر ہونے کا سبب کیا ہے فی میں کمی دین کو نہیں سمجھ آج بھی جو خواہش ہیں یا یہ منحج جن کے اندر پایا جاتا ہے اب دیکھیں جن جماعتوں میں مسلمانوں کی مسلمانوں کی آج موجود آگے آ رہا ہے وہ کون سی جماعتیں ٹھیک ہے تو آپ ان کے اندر بھی یہ سبب دیکھیں گے آپ کہ آیتیں ہیں ٹھیک ہے آیتیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر تفقوں کی کمی ہے صرف فدین نہیں ہے جس کی تھوڑی دیر پہلے ایک مثال میں نے دی کہ مساوات کو عدل سمجھتے ہیں حالانکہ عدل الگ چیز ہے مساوات بس الگ ہے قرآن و حدیث میں مساوات کا لفظ نہیں آیا ہے قرآن و حدیث میں جو لفظ ہمیں ملتا ہے شعی لفظ وہ ہے سات لوگ جو ہے اللہ کے عرش کے طلحے سائے میں رہیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا امام عادل لفظ ملتا ہے باحتو. عادل کا لفظ ملتا ہے تو توقع ضروری ہے دین کی سمجھ کہ دین کو سمجھنا رسوس کو سمجھنا آیت کا مطلب کیا ہے وہ ملک حکم ایمان حکم بغیر اللہ کا مطلب کیا ہے اولا قبول کافر ہوتا کب آدمی کافر ہوتا ہے کفر کب انسان سے ہوتا ہے پھر آگے آ رہی ہے وہ بھی چیزیں انشاءاللہ تو یہ چیزیں فرق سے حاصل ہوتی ہیں ان کے پاس فرق کی کمی تھی عبادت گزار تھے شدت کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے سب کچھ تھا قرآن تھا لیکن ان لوگوں نے جو ہے سمجھا نہیں رسوس کو جس کو تفقو کہتے ہیں نہیں سمجھنے کی وجہ سے کئی کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد سے دور ہو گئے نبی اللہ اسلحام کی مراد سے دور ہو گئے آئر کا کچھ مطلب انہوں نے کچھ لیا تفقوں کی کمی سے انکو کا مطلب کچھ اور ہے انہوں نے کچھ اور مطلب لیا حدیثوں کا مطلب کچھ اور ہے انہوں نے کچھ اور مطلب لیا جس کی وجہ سے جو ہے خروج کو انہوں نے جائز اور حلال سمجھا اور اس غلط منہج میں پڑ گئے یہ ان کا ایک بنیادی اہم سبب رہا ہے اس کے بعد چوتھا بار خوارش کے عقائد اور ان کی صفات یہ بھی بہت اہم ہے ہمیں معلوم ہو کیونکہ موجودہ دور میں کس کے اندر یہ عقیدے پائے جاتے ہیں کن کے اندر ان کا منہج پایا جاتا ہے یا صفات ان کا وصف یا ان کی کوالٹیز کیا ہیں یہ ہم اگر معلوم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ان کے اندر جو ہے خوارش کا عقیدہ ہے ان کے اندر خوارش کا منہج ہے یا ان کے اندر خوارش کی صفات یا اوساف پائے جاتے ہیں عقائد تو بہت ہے خوارش کے لیکن ہم نے جو ہے جو بنیادی یا اہم ان کے عقیدے ہیں اس کو یہاں پر لکھا ہے جو تین ان کے بنیادی بلکہ چار عقیدے ہم نے جو ہے چار مذکر میں لکھے گئے ایک ایمان کے متعلق دوسرا گناہوں کو لے کر پھر پکمرانوں اور پھر شفاعت کا جلدا یہ چوتھا باب ہے خوارش کے عقائد خوارش کے عقائد عقیدہ کس کو کہتے ہیں یہ کل ہم نے پڑھا لفظ عقیدہ کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے یہ ہم نے کل پڑھا خوارش کے عقائد میں جو اہم عقیدہ ہے ایمان کو لے کر ایمان کی تعریف ان کے نزدیک ایمان کس کو کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو یا تو رہے گی تو پورا اگر ہٹے گی تو پورا ہٹ جائے گا. ایمان کی ایمان کی تعریف ان کے نزل خالی ایمان ایک ایسی چیز ہے جو رہے گی تو پوری رہے ایمان ہے تو ایمان ان کے کامل ناقص یہ نہیں ہے ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور بیشی یہ نہیں ہو سکتی یا تو رہے گا تو پورا ایمان ہوگا نکل جائے گا تو پورا ایمان نکل جائے گا جبکہ اگر جزلہ یا تو اس کا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان کم ہو رہا ہے ایک ناقص ناقص مومن ہے کامل مومن ہے کہ نقص اور کمی زیادتی یہ چیز نہیں نہ اس کے درجات ہوتے ہیں ایمان, ایمان کے ایمان کے کوئی درجات نہیں ہے مومن کامل مومن یا تو آؤٹ آف دا ایمان یہ ان کا عقیدہ ہے جبکہ یہ غلط ہے آپ جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا عقیدے کے کتابوں میں یا وہ سے سنا ہوگا کہ ایمان اس کو نہیں کہتے ہیں بلکہ سلف کے نزدیک ایمان کیا ہے قول اعتقاد و امل یزید سبل سیام ایمان قول اعتقاد اور عمل تین چیزوں کا نام ہے قول اعتقاد اور عمل زیادہ ہوتا ہے اور کمی ہوتا ہے نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے ان کے نزدیک ایسے نہیں ہے ان کے نزدیک کیا ہے یا تو پورا ہوگا یا پورا نہیں ایمان والا ہے ایک انسان پورا اگر وہ گناہ کرتا ہے دیکھیں یہ یہ جڑ ہے کہ نہیں ایک ایمان ٹھیک ہے ایمان لے آیا انسان مومن بن گیا مومن اللہ رسول آخرت سب پر مانتا ہے ایمان رکھتا ہے اب اس نے گناہ کیا تو اب اس کا ایمان اہل کمزور ہوتا ہے اس کی گناہ کی وجہ سے اور ہم اس سے اس کی گناہ کی وجہ سے نفرت کریں گے جتنا گناہ ہے اور اصل ایمان کی وجہ سے اس سے وہ بھی ہماری یعنی کہ پوری نفرت ہوگی اس سے. اہل سنان جماعت کا جو ہے سلف کا ہے اصل ایمان ہے اس کے پاس نفی نہیں کریں گے ہم ایمان کی گناہ کر رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہے یہ نا مال آپ جانتے ہیں جس کو ان لوگوں نے کہا نہیں ایمان تھا اب اس نے گناہ کیا خلاص چلا گیا نفی ہوگی اس کی پوری اس گناہ کی وجہ سے ایمان نکل گیا جب ایمان نکل گیا تو کیا ہوگا وہ اسی لیے کہتے ہیں وہ کہ بڑا گناہ کرنے والا گناہ کرنے والا کیا ہے کافر ہے ایمان سے خارج ہے اور ایمان کے درجات بھی نہیں ان کے نزدیک ایمان کے درجات بھی نہیں اسی طرح ایمان کی زیادتی اور نقصان کے بھی یہ قائل نہیں بڑھتا ہے گٹتا ہے اور علماء نے اس کا رد کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو آیتیں اور حدیثیں ہیں جس سے جو ہے ایمان کی تعریف معلوم ہوتی ہے ٹھیک <تصفح> ہے جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے ایمان کا ڈیفینیشن ایمان کا مطلب جو قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور ایمان کے درجات جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور ایمان میں کمی اور بیشی زیادتی اور نقصان جو آیتوں سے اور حدیثوں سے ٹھیک ہے اور اقوال سلف سے ثابت ہے علماء نے ان کا رد کیا ہے ٹھیک ہے یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے جو ذہن درقی چیز وہی گناہوں کی وجہ سے کپر کا پتوا لگانا معاسی انہوں نے نصوص کو دیکھا آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ گناہ کی مدمت ہے شریعت فسق و فجور سے روکا گیا ہے اللہ کی نافرمانی نہ نا کی شاید انسان ایمان لاتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور نیک عمل کرے گناہوں سے اپنے ایمان کو بچائے شریعت کا یہ حکم ہے نا کہ گناہ نہ کرو گنا کرو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے پھر توبہ کرو گے تو لوٹ جاؤ گے کیونکہ توبہ کمانا ہمارا ہے ٹھیک ہے گنا کی کتاب و سننے سے ثابت ہے ان لوگوں نے وہ نصوص جن میں جو ہے گناہوں کی مزمت ہے یا اس کی خطورت کو اس کے نقصان کو بیان کیا گیا ہے گناہوں کے نقصان کو کہ گناوں کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر ٹھیک ہے اللہ کی ناراضی ہوتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے آدمی یہ ساری جو نصوص جو گناہوں کی آئے ہیں اس کا یہ مطلب لیا ہم لوگوں نے کہ انسان جو ہے اسلام سے خارج ہے تو بڑے گناہ کا مرتکب ان کا عقیدہ ہے جو بنیادی عقیدہ ہے ان کا بلکہ اہم عقیدہ ہے ان کا بڑے گناہوں کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ہم نے کل بتایا آپ کو کہ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں سلف نے بڑے گناہ کی تعریف میں یہ بات بیان کی ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر عیدیں آئیں ہوں کتاب و سنت میں جن گناہوں پر وعیدیں آئیں ہیں ان گناہوں کو کبائر کہتے ہیں یا بڑے کہتے ہیں اور جن گناہوں کے بارے میں عیدیں نہیں آئیں ہیں وہ سوائے رکھتے ہیں کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے یہ سلف کا منحش ہے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے کبیرا گناہ کیا تھوڑی دیر پہلے بولا یار میں پڑھاؤں یا آپ پڑھا بھائی صغیرہ گناہ جو حدیثوں میں جو ہے نیکیوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں بزو کرنے سے حدیثوں میں حدیثوں میں آئے نماز بزو عمرہ حج ٹھیک ہے جمعہ یہ مکفرات ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں کون سے گناہ مٹتے ہیں صغیرہ, صغیرہ چھوٹے ہیں بڑے بڑے, بڑے گنا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں یہ سلق کا میں نے پوچھا کا عقیدہ بڑا گناہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اگر اس نے سچے دن سے توبہ کر لی اللہ سے معافی بھی مانگ لے تو اللہ تعالی اس کی گناہ کو معاف کر دے گا ایمان سے خالی نہیں ہوگا بڑا گناہ کرنے والا چوری زنا قتل کبائر بڑے, بڑے بڑے گناہ اس کے علاوہ بھی بڑے گناہ انسان کرتا ہے تو وہ دائر اسلام سے خارج نہیں ہوتا بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پڑے ہوئے شرک عمال کرنے والا بھی دائر اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا ایسے اس کی تفصیل اپنی جگہ جو کل بات دائرے اسلام سے خارج نہیں کر سکتے اس کو ایک آدمی نے جو ہے شرک عمل کیا ہے کیا اس کو دائر اسلام سے خارج کریں گے اس کو آگے آ رہا ہے وہ اس متعین شخص کو جس کے بارے میں ہم جان دیں گے کیا عمال کر رہا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ تم مشرق ہو نہیں کہہ سکتے ہیں آگے آ رہا ہے اس کے باوجود اس کی شعور اہل علم نے جو بیان کیے ہیں تو ان سلف کا یہ منحج ہے لیکن ان خواہش کا سلف کا یقیدہ ان خواہش کا کیا ہے نہیں بڑے گناہ کی وجہ سے اسلام ایمان کی نفی ہوتی ہے ایمان کی اصل ختم ہو جاتی ہے جبکہ یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان ہے نہیں اس کے لیے ایمان کی ختم ہو گیا اس کا اب وہ مومن باقی نہیں رہا یہ خوارش کا من خوارش کا عقیدہ ہے لیکن سلف کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ سلف کا عقیدہ کیا ہے کبیرہ گنا کرنے کی وجہ سے وہ ناقص الایمان ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا ایمان تو ہے مومن ہے وہ لیکن پکا مومن نہیں ہے بلکہ ناقص الایمان اس کے ایمان و فجور کی وجہ سے اس کے ایمان کی نفیس سلف نہیں کرتے یہ سلف کا منع ہے صاحب اس کے گناہوں کی وجہ سے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جاتا ہے بلکہ نقص اور کمی اس کے ایمان میں ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ ایمان یقین سے ثابت ہے اب ایمان نکلے گا تو اس کے لیے وہ اقوال وہ اعمال جو مکفرات ہیں جس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے وہ ایسا کوئی قول ظاہر کرے ایسا کوئی عمل کرے اپنے اختیار سے جانتے ہوئے جو قول یا عمل اس کو دائر اسلام سے خارج کرتا ہے تب وہ نکلے گا اسلام سے ایسے نہیں نکلے گا سمجھ رہے ہیں جیسا کہ قاعدہ بتائے ماہ یقین جو چیز یقین سے ثابت ہو گئی تو وہ چیز یقین سے ہی ختم ہوگی ایمان یقین سے ثابت ہوا ہو اچھا یہ قاعدے شک اور شبہات کی بنیاد پر گمان کی وجہ سے بھی اس کو لائر اسلام سے خارج نہیں کرتا اس کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں جنگ میں اساما رجتوں نے جو قتل کیا تھا اس انسان کو جس نے کلمہ پڑھا تھا تلوار اٹھائی اور مار دیا تو ربی علیہ السلّہ جس نے وہ تھا کلمہ پڑھ لیا تھا ایمان ظاہر کر دیا تھا تو سامنے قتل کر دیا تو خبر روی سسلم کو ہوئی تو ربی علسل نے جو بلایا ان سے پوچھ رہا تو کیا کہا تھا انہوں نے کہ اس نے ڈر سے کلمہ پڑا ہے وہاں ایک شخص تھا دیکھے ڈر سے کلمہ پڑا ہے تو انہوں کیا کہا ربی سلم نے تم, تم نے اس کا سینہ چاک کیوں نہیں کیا تم اس کا سینہ چاک کرتے دیکھتے کہ اس نے دل سے پڑا ہے یا ڈر سے پڑا ہے کیا کرو گے کر تیامت کے دن جب اپنا ایما اپنا کلمہ لے کر آئے گا کیا کرو گے مسلسل بات کو کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ کاش مجھے ایسا ہوا کہ کاش میں اسی وقت میں اسلام قبول کرتا یہ واقعہ <سلام> کیا بتاتا ہے کہ شک کی بنیاد پر کسی پر فتوا نہیں لگایا جا سکتا گمان کی بنیاد پر کسی پر فتوا نہیں لگا جا سکتا بلکہ اس سے بڑھ کر شیب الاسلام ابنت عملی الحمد اللہ تکفیر میں لکھا ہے وہ شخص جو بخاری کی جو حریث ہے جس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو مجھے چلا دینا اور میری راہ کو ہوا میں بکھیر دینا واقعہ دیکھیے اس کا نہیں کیوں کیوں اس نے اپنے بچوں کو عزیت کی مجھے ڈر ہے کہ اگر مجھے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو مجھے آزاد دے گا عذاب دے گا یعنی غور کیجئے اس, اس کی بات پر وہ کیا کہہ رہا ہے وہ مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نے جو بچوں کو حصیت کی کہنے کے بعد مجھے زندہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا جلا کر میرے رات کو بکھیر دینا ہے. اس سے کیا ہوگا اللہ زندہ نہیں کرے گا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت پر شک کیا تھا <laughs> کیا یا نہیں کیا اللہ کی قدرت پر شک کرنا گناہ ہے یا نہیں چھوٹا گناہ ہے بال گناہ ہے خطرناک ہے مزلہ دوبارہ زندگی پر شک تھا اگر اللہ مجھے زندہ کرے گا تو عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دے گا اسی لیے میں یہ کہا ہوا کیا بچوں نے اسی کیا شک اسلام لکھے ہیں حدیث میں شک کا قدرت اللہ اللہ کی قدرت جو ہر چیز پر ہے وَأَنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اس پر شک تھا اس نے اللہ کی قدرت پر شک کیا لیکن ہوا کیا حدیث کیا ہے آگے دیکھیے نبیر اسلام السلام فرماتے ہیں بچوں نے وسیعت پر عمل کیا اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اس کو کہا کہ اے میرے بندے تو نے اسے کیوں کیا یہ جو وصیت کی تو نے اپنے بچوں کیوں تو اس نے کہا تیرے نرس ہے اللہ اللہ نے کیا کیا اس کو حجیت یہ خواہش کیا ہے اللہ نے معاف کر دیا یہ حدیث ہے یہ نہیں یہ حدیث ہے تو ایسی نصوص موجود ہیں کہ بڑا گناہ کرنے والا جو ہے یا کبیرہ گناہ کرنے والا یہ تو بہت خطرناک مطلب شک کا بھی قدرت سے یہ جو ہے اس کا ایمان کی نفی نہیں ہوتی ہے ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے وہ آدمی لیکن ان کے پاس ایمان سے خارج ہے بڑا گناہ کرنے والا دائر اسلام سے خارج چلیے اسی طرح حکمرانوں کے خلاف بغاوت یعنی حکمران سے برتن یا ظالم حکمران ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حاکم وقت ظالم ہے تو اس کے خلاف بغاوت جائز ہے جیسا کہ انہوں نے کیا تلوار اس کے خلاف یہ اٹھاتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں لوگوں کو بغاوت کی دعوت دیتے ہیں کرسی اس کی ہٹانا اس کو ہٹا دینا ہے یہ کن خوارش کا یہ عقیدہ ہے کیا کہتے ہے کہ بھئی یہ حاکم ہے حاکم صحیح ہونا چاہیے منہج نہیں اچھا یہ ساری چیزیں ان کے ان کے کا اندر جو ہے ہم اس پہ بات نہیں کروں گے ان کے دل ٹھیک ہے خالص تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ہے اچھی چیزیں ہوں اصلاح ہو لوگوں میں لیکن عقیدے غلط نہیں ہے منہج غلط نہیں ہے ان کا جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا یا کرتے ہیں ظالم حکمران اس کے بارے میں سلف کا کیا منہج ہے کیا ان کے خلاف بغاوت کی جائے گی نہیں ہم جب حدیث سے پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظالم حکمرانوں کے خلاف آئی آ, کے بارے میں آئی کہ حاکم اگر ظلم کرتا ہے جس سے کہ کل میں حدیث پیش کی تھی یاد ہوگا آپ کو پہلے بار ظلم روایت ہے وہی بارہ بازا رکھا وہ اگر بادشاہ حاکم تم پر ظلم کرتا ہے تمہارا مال چھینتا ہے تو کیا اس کے خلاف تم بغاوت کرو گے سوال بھئی مار رہا ہے آ کر ظلم کر رہا ہے بادشاہ آ کر مارتا ہے اور مال ہمارا چھینتا ہے فیڈ پہ کوڑا مارتا ہے ہمارا مال چھینتا ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کے اندر فسق و فجور ہے گناہ کرتا ہے وہ کھلو کھلا گناہ کرتا ہے گنا کی دا بڑے بڑے گناہوں میں پڑا ہوا ہے جبکہ حاکم ہے مسلمانوں کا تو ہاکم صحیح ہونا چاہیے کیونکہ ہاکم صحیح ہوگا تو رعایا صحیح ہوگی حاکم کے ہاکم کی بگاڑ رعایا کی بگاڑ ہے راست سر ہی صحیح نہ ہو تو دھڑکے سے صحیح ہوگا سمجھنا تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس انسان کو ہٹا دینا چاہیے کیوں یہ قابل نہیں ہے یہ اس کرسی کے قابل نہیں ہے اس کرسی پر ایسے انسان کو لانا چاہیے تو ظالم نہ ہو اچھا دیندار کیا ان کا یہ مذہب صحیح ہے کیا ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے اگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر ظالم حاکم کو کیسے برداشت کیا جائے ظالم حاکم کے ساتھ کیا معاملہ ہم کریں انشاءاللہ ناشتے کے بعد حاکم ظالم ہے اس کو ہٹانا ہٹانا چاہیے کیونکہ منکر ہے اس کے پاس بہت بڑا ظلم ہے اس کو انشاءاللہ ناشتے کے بعد ان شاء اللہ ناشتے کے بارے میں پڑیں گے دیکھ رہا ہوں اصل میں گھڑی ابھی دیکھا تو ایک دم سیون نظر آئے ساڑھے سات کو کہا تھا منٹ زیادہ ہو گئے ناشتہ پیٹ کا حق ہے ٹھیک <laughs> ہے ناشتہ پیٹ کا حق ہے ناشتہ کیجیے پھر آئیے زالب حکمرانہ نے بڑا اہم بلکہ اہم موضوع ہے یہ جو ان کا کی رہا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ